بسم اللہ الرحمن الرحیم چوہترواں مکتوب دنیا کی مذمت اور قضا نمازوں کے کفارے کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مردود اور ملعون ہے بجز اس کے کہ جو کچھ خدا کے لیے ہو تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تین حصے میں تقسیم کی جا سکتی ہیں ایک وہ جو ظاہراً اور باطنَََََََََََ بالكل دنیا ہی کے لیے ہوں وہ کبھی خدا کے لیے نہیں ہو سکتی وہ محض معصیت ہی معصیت ہیں کیونکہ اس میں نیت و ارادہ یہی تھا کہ وہ خدا کے لیے نہیں کی جاتی جس طرح دنیاوی عیش و عشرت وغیرہ جو لذت نفس کے لیے ہیں یہ غفلت کے بیج اور گناہوں کا سرمایہ ہیں دوسری وہ جو ظاہراً باطنن تو خدا کے لیے ہوں مگر ان کی نیت اور قصد حصول دنیا کے لیے ہو وہ تین طرح کی ہیں فکر اور ذکر اور شہوات نفسانی کی مخالفت کہ یہ تینوں بہبودی آخرت کا سبب اور خوشنودی حق تعالی کے لیے ہے اگرچہ دنیا ہی میں ہیں لیکن اگر فکر سے علم کا حاصل کرنا اس غرض سے ہو کہ اس سے قبولیت خلائق اور عزت و مرتبہ حاصل ہو اور ذکر کا یہ مقصد ہو کہ لوگ پارسا سمجھ کر احترام کریں اور مخالف شہوات کی اور مخالفت شہوات کی یہ غرض ہو کہ لوگ پارسا اور زاہد و عابد جانیں یہ بہت ہی برا اور مردود ہے اگرچہ صورتن معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے تیسری وہ جو صورتً تو دنیا کے لیے ہوں لیکن نیت اور قص دنیا کا نہ ہو بلکہ خدا کے لیے ہو جیسے کھانا کھانا عبادت کی غرض سے اور نکاح کرنا اس نیت سے کہ اولاد ہو اور کلمہ گویوں کی تعداد بڑھے اور خدا سے تھوڑا مال طلب کرنا اس نیت سے کے اطمینان اور فراغت دل سے بغیر کسی تردد کے خلق سے بے نیاز ہو کر طاعت و عبادت بجا لائے شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص شان و شوکت اور تفاخر اور سربلندی کے لیے دولت طلب کرے گا وہ بزور بروز قیامت اللہ تعالی کو اپنے ساتھ غصہ اور جلال میں دیکھے گا اور اگر اس نیت سے مال چاہتا ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو کر طاعت میں مشغول ہو تو قیامت کے دن چودویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا کہنے کا یہ مطلب ہے دنیا وہ ہے جس سے نفس کو فوراً ہی لذت اور خوشی حاصل ہو اور آخرت کو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو اور جو آخرت کی حاجت کے لیے کیا جائے دنیا سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں کیونکہ اس کی غرضی آخرت ہے جیسے حجاج کی راہ میں اونٹ اور گھوڑوں کے لیے چارہ فراہم کرنا منجملہ برکات حج ہے اب تم سمجھ لو کہ دنیا کے لیے تین درجے ہیں بقدر ضرورت کھانے کپڑے اور سکونت کے واسطے گھر کی حاجت ہے اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ زینت و آرائش شان و شکوہ میں داخل ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں جس نے اپنی مختصر سی حاجت پر بسر کی وہ پرسش اقبا سے آزاد ہو گیا اور جو شان و شوکت کے لیے سرگرداں رہا اس نے دوزخ میں اپنا گھر بنا لیا اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں شیر مال دنیا دین قط آن ناید ناید دنیا دنیاوی دولت کے ساتھ دن دین کا سرمایہ تجھے حاصل نہیں ہو سکتا اس کی ہر سوس بے سود ہے نہ یہ تجھ کو حاصل ہوگا نہ وہ جس کسی نے ضرورت کے مطابق اختصار کیا وہ بھی خطرے سے خالی نہیں کیونکہ تنام اور عیش و عشرت میں یہ بھی داخل ہے اسی لیے بزرگان دین نے مقدار رت مقدار ضرورت میں بھی بڑی حد تک اختصار سے کام لیا ہے اس منزل کے میرے کارواں اور امام حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنی دنیاوی ضرورتیں اتنی کم کر دی تھیں کہ انہیں لوگ دیوانہ کہتے تھے اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ برس برس دو دو برس ان پر لوگوں کی نظر بھی نہ پڑتی تھی کیونکہ نماز فجر کی اذان کے وقت گھر سے باہر نکل جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے تھے آپ کا کھانا یہی چھوارے کی گٹھلیاں تھیں جنہیں راہ میں چن چن رکھ لیا کرتے تھے ان کا لباس کورے کرکٹ سے اٹھائے ہوئے چیتڑے تھے جنہیں دھو کر پاک کر لیا کرتے تھے آپ جدھر سے گزرتے لڑکے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارا کرتے تھے ربائی آنہا کے بر آسمانے ہفتم ماہ اند بر تختہ شطرنجے ملامت شاہ اند دانہا کے زسرے این سخن آگاہ اند دیوانہ خلق ان دو خود درراہے اند جو وہ لوگ جو ساتویں آسمان پر چاند کی طرح چمک رہے ہیں وہی ملامت کی شطرنج کی بسات کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسرار سے باخبر ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ راستے میں مارے مارے پھرتے ہیں اور لوگ دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے ہیں جو لوگ دنیا کے جھمیلے اور بکھیڑے جانتے پہچانتے ہیں ان کا یہی طور طریقہ رہا ہے انبیاء اور اولیاء کی رج ہی یہی روش رہی ہے اگر ان کی برابری نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ضرورت کی مقدار بہت مختصر کر دو کہ عیش و تناؤن کی حد تک نہ پہنچے تاکہ خطرہ عظیم میں مبتلا نہ ہو جاؤ گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے رہو مناجات خدایا رحمتت دریائے آمست دزنجا قطرۂ مارا است اگر اعلیش خلق گنہگار بدان دریا فروشوئی بیکبار بیک بار نگردو تیرآ آن دریا زمانے دل روشن شوت کار جہانے اے خدا تیری رحمت نہ پیدا کنار سمندر ہے اس کا تو ایک قطرہ بھی ہمارے لیے کافی ہے اگر سارے جہان کے گنہگاروں کی گندگی ایک ہی بار اس میں دھو دی جائے تو یہ سمندر ذرہ برابر بھی اس سے متغیر نہ ہوگا بلکہ ساری دنیا کا مقصد حاصل ہو جائے گا بزرگوں نے کہا ہے کہ جب وہ کسی کو صدیق کے مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہے تو آخرت کو اس کے باطن کا دیوان مقرر کر دیتا ہے اور اندیشہ آخرت اور امید کی کوتاہی اس کے دل پر مسلط ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہر وقت اس کا دل دنیا سے بیزار اور آخرت کی فکر میں ہوشیار رہتا ہے حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بانس کے چھلکوں کی ایک بنائی تھی اس لیے کہ جب بارش ہوتی تھی تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پناہ مل سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو حضور کے لیے مٹی کی ایک کوٹھڑی بنا دی جائے آپ نے فرمایا دا ان ابی کہ کا آئرش الامر احوان تزن اے ابو بکر مجھے ان باتوں سے رنجیدہ نہ کرو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور چلے گئے وہ جہاں رہے ان کے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا جو میرے پاس ہے اگر عیسیٰ جو میری امت کے نقیب ہیں دنیا میں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ تھی تو میں تو سردار دو عالم ہوں میرے لیے اولا تر یہ ہے کہ ایسا نہ کروں کام اس سے بھی زیادہ آسان اور ہلکا ہے جتنا کہ تم سمجھتے ہو ہماری خوشی تو یہی رنج و غم ہے یہی راز ہے جو کسی صاحب دل نے کہا ہے شعر جہان خاک بر فرق کسے باد کہ آنکس کس نیست در ان تو شاد جو غم استست کو ہے شاد است اگر مرگ است استو است زندگانی است سارے جہان کی خاک اس کے سر پر ہے جو تیرے غم سے خوش نہیں ہے جب تیری طرف سے رنج اور غم نصیب ہو تو وہ غم نہیں بلکہ خوشی کا ایک پہاڑ ہے اور اگر تجھ سے موت ملے تو وہی ہماری زندگی ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے اور پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کہ افطار کروں جواب ملا کہ گھر کے مالک آپ ہیں اگر آپ نے کچھ لا کر دیا ہے تو مانگیے آپ ہنسے اور فرمایا مرحب بے شاعر بے صالحین واہ صالحین کے روش کے کیا کہنے خدا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمیشہ یوں ہی رہے سبحان اللہ کیا عجیب بات ہے شب معراج تو سارے جہان کی دولت و سعادت آپ پر نچھاور کر دی گئی اور گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں شیر ہما جانہائے صدیقان پر اس خون است کہ می کے سرے کار اوچوں است صدیقوں کے کلیجے خون ہو کر رہ گئے ہیں کون جانتا ہے کہ اس کے کاموں کا بھید کیا ہے ایک مرتبہ چند دن گزرے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کھایا تھا آپ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے بعد اب مرید کے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغامبر آئے مگر ان میں سے کسی کو آپ کے ایسا کوئی مرید نہ مل سکا مسجد میں آئے اور معدب ہو کر بیٹھ گئے پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے اور بیٹھ گئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ لوگ بھی اسی علت میں گھر سے نکل آئے ہیں تو فرمایا قومو بے ایلئی تم سب میرے ساتھ اس کے گھر چلو چنانچہ سب کے سم سب حضرت ابوالحیزم انصاری کے گھر پہنچے اور فرمایا اے ابو الحسم تم کو خبر ہے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیے آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے آپ کے لیے کھجوروں کا خوشہ رکھا ہے تو لاؤ ہم سب کھائیں یہ سن کر ابو الحائزم مارے خوشی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچ گئے اب فور خوشائے خورما لا کر پیش کیا جب سب لوگ کھجوریں کھا چکے تو حضرت سالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر تم نے جو کچھ کھایا وہ تمہیں پسند آیا انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ولزی نفسی بید اللہ یس الکم ام عقل تم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کچھ تم کھاتے ہو اللہ تعالی اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا جب تک اس کا جواب نہ دو گے میدان قیامت سے تمہارا گزر نہ ہوگا ضرورت کے وقت حضرات صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے سروں پر بھی نصیحت کی یہ تلوار ماری گئی ہے تو عیش و تنا کا کیا ذکر یہی ہے جو کہا ہے شیر عزیزانے کے مرد کار بودند دندند خویش چوں بیزار بودند نہ نان دادند نفس مشتہیرہ نہ بر خوردند یک نان فربہ جو بلند مرتبہ لوگ ہوئے ہیں وہ اس طرح اپنے نفس بیزار رہے ہیں کہ انہوں نے بھوک کے وقت بھی نفس کو روٹی نہیں دی اور کبھی فربہی کی غرض سے لقمہ نہیں کھایا اے بھائی جو چیز قبر کے آگے تمہارا ساتھ نہ دے وہ ہو یا نہ ہو اس کی قدر ہی کیا اور وہ جو گھر جو گھر کے ہاتھوں خراب اور برباد ہونے والا ہے اس میں مال و دولت ہو یا سانپ اور بچھو دونوں برابر ہیں جہاں تک ہو سکے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہو اور آخرت کے رنج و فکر میں جلتے رہو تاکہ جب موت آئے تو نقصان میں نہ پڑ جاؤ اور اپنے کو درماندہ نہ پاؤ مناجات خدا منم بے چار ماندہ دری فکرت دلے ست پارہ ماندہ زما ببرید ہم بے گانہ ہم خویش چتفلان ما دراہے سخت درپیش ہما بیچارہ ایم او ماندہ بر جائے بری بے گیے ما گیے بخشائے اے خدا پاک ہم بہت قص اور بے بس لوگ ہیں اسی اندیشے میں ہمارے دل ٹکڑے, ٹکڑے ہو رہے ہیں ہم سے بے گانے اور یگانے کٹ کر جدا ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں ہم بچوں کی طرح نا آزمودہ کار ہیں اور راستہ نہایت سخت و دشوار ہمارے سامنے ہے اے اللہ ہم بہت ہی بے سہارے اور مجبور ہیں ہماری اس بے چارگی پر رحم فرما ہم کو بخش دے خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ متقیوں کے بادشاہ اور اہل شریعت کے پیشوا تھے وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ ولید مسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا نبی اللہ میں خدا کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس سے سیکھوں اور کس کا طریقہ اختیار کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسفیان الثوری سیوری علیہ الج تمہارے لیے سفیان سوری سوری کافی ہیں کیونکہ وہ صحیح راستے پر ہیں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام اہل آسمان اور ساکنان زمین کی طاعتوں کے برابر عبادت کرے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہو اس کو آفتاب قیامت کی جھلسا دینے والی دھوپ میں ایک حیبتناک ناک برج پر لے جائیں گے اور منادی پکار کر کہیں گے یامتی رجل میں اب غز اللہ اے قیامت والو یہ وہ آدمی ہے کہ خدا نے جس چیز کو مردود کیا تھا یہ اس کو دوست رکھتا تھا اے بھائی آخرت کے غم سے صدیقوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہوا جاتا ہے اور مٹھی بھر خواہشات کے بندوں کو اس کی خبر نہیں کبھی کسی دل جلے نے کہا ہے ربائی جانے ہمہ آقلانے عالم ریش است زان یک منزل کے جملہ را اور پیشست از است دیگ اجل بریدہ درتشت زین غم سر صد ہزار زیرک پیشست دنیا کے خرد کی جانیں زخمی ہو رہی ہیں اس ایک منزل سے جو سب کے سامنے آنے والی ہے اس غم میں موت کی تلوار سے فنا کے تشت میں ہزاروں عقلمندوں کے سر کٹ کر تڑپ رہے ہیں اگر نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی تعداد معلوم نہ ہو تو جمعے کے دن جس وقت بھی چاہے ایک سلام سے چارکتیں پڑھے اور یوں نیت کرے نویت اربل تخفیر قداطی فعۃ منی فی جمی ان جہت متوجہ اللہ اکبر ہر رکات میں سورہ فاتحہ, ایک بار آیت السی ایک بار انعطینہ پندرہ بار پڑھے حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ دو سو برس کی قضا نماز کا کفارہ ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور سرورِد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ یہ چار سو برس کی قضا نماز کا کفارہ ہے اور حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ سات سو برس کی قضا شدہ نمازوں کا کفارہ ہے عادات کا اختلاف وہی کے اختلاف کی بنا پر ہے اصحاب ردوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری اور دوسرے لوگوں کی عمریں تو ستر اسی یا سو برس تک ہوا کرتی ہیں اتنی صفتوں کا مطلب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں باپ اقربا اور اولاد کی نمازوں کا کفارہ ہوتی ہے اس نماز کے ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود بھیجے دعا یہ ہے اللہ یس بالکل سابق الفوت ويا سامئ السوت ويا محي الأعزام بعد الموت صلي على محمد وعلى آل محمد واجعل لي خرجا ومخرجا مما انا فيه إنك لتعلم تعلم ولا أعلم وأنت تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب يا راهم العتايا ويا غافر الختايا يا سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروه رب اخفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلي الأعظم يا ساتر العيوب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصدق الله على محمد وعاه وأجمعين الأواله أجمعين والسلام.